بسم اللہ رحم الرحیم نمکریم اب ہم حج سے فارغ ہو چکے ہیں اور مدینہ پاک کی روانگی کا اب ہمارا پروگرام ہوگا مدین پاک کی روانگی چاہے حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد ہو مدین پاک کی روانگی بہت بڑی سعادت جیتے جی اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرات ہر کے اوپر حاضر ہو جانا اور وہاں حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیہ کے یا حبیب اللہ السلط و السلام علیہ کے یا خیر خلق اللہ وغیرہ وغیرہ جس کو یہ سلام پیش کرنے کی سعادت مل جائے بہت بڑی سعادت ہے ہم کسی بزرگ کے مزار پر پہنچ جاتے ہیں اپنے کسی شیخ کے کسی بزرگ کے تو ان بزرگ کے مزار پر پہنچ جانے کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں تو سید الانبیاء امام الانبیاء فخر ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کے اگر حاضر ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی تو مدین پاک مدینہ پاک کی حاضری بہت ضروری ہے اور کسی بھی حالت کے اندر اس حاضری سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے چاہے جتنی بھی جلدی ہو چاہے جیسا بھی موقع ہو لیکن کم از کم صلاحت و سلام کے لیے تو ضرور پہنچ جائے اور اپنے پاس چاہے تھوڑا سے تھوڑا وقت ہو لیکن وہاں پہنچ کر ایک مرتبہ بھی صلاحات و پیش کر کے وہاں سے واپسی ہو انشاءاللہ اللہ اس صلاحات و اور وہاں کی حاضری کی برکت سے اللہ پاک ہمارے حج کو بھی قبول فرما لیں گے اور وہاں کی حاضری کی برکتوں سے انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے باقی اگر زیادہ وقت ہے تو پورا آٹھ دن گزاریں دس دن گزاریں چالیس نمازیں وہاں پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے اگرچہ یہ فرض نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چالیس نمازیں پڑھنا فرض اور لازم ہے اگر ہم نہیں کریں گے نہیں پڑھیں گے تو شاید ہمارا حج نہیں ہوگا تو بہت اچھا ہے پڑھنے کا موقع مل جائے لیکن اتفاق سے اگر کسی کو موقع نہیں ملا ٹائم نہیں ہے اور 40 کے بجائے تیس نمازیں چالیس پانتالیس نمازیں یا اس سے کچھ کم تو بھی چل سکتا ہے لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ اگر موقع ہو تو وہاں ضرور چالیس نماز ادا کی جائیں تکبیر ولاء کے ساتھ مسجد نبوی کی چالیس نمازیں مل جانا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت بہت بڑی سعادت بہت بڑی نیکی کے کام ہے نب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی بشارت بھی بیان فرمائی ہیں چنانچہ مشہور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار عبری و جبت جس نے میرے قبر اتحر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے قیامت کے میدان میں میں اس کی ضرور شفات کروں گا اس لیے خالص نیت کے ساتھ نیت کے اخلاص کے ساتھ کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو شہرت ناموری نہ ہو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور شوق لقاء میں وہاں پہنچے اور یہی مقصد ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں ان یہ بشارتیں حاصل ہوں گی اسی طرح ایک اور روایت ہے منظارنی بعد وفاتی فقہ نما زارانی فی حیاتی منظارنی بعد وفاتی فقہ نما زارنی فی حیاتی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی فنان آداب کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا کہ وہاں پہنچے تو ہمارا کیا خیال ہو کیا تصور ہو ہمارے دل کے اندر کیا جذبات ہوں بالکل یہی جذبات ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں آپ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا علماء اہل دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں حیات النبی یہ مسلم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زندہ ہیں ہماری باتوں کو سنتے ہیں ہمارے صلاحت السلام کو اپنے اپنے گوشت مبارک سے سنتے ہیں لہذا وہاں حاضری بہت بڑی سعادت ہے تو فقاً نماز فی حیاتی یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی تو بہت بڑی سعادت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور اس کا مقصد صرف میری زیارت ہو اس کے علاوہ کوئی حاجت کوئی کام کوئی دوسری غرض نہ ہو تو فرماتے ہیں لا تعمل اللہ زیارتی صرف میری زیارت کے ارادے سے اس نے یہ سفر کیا ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں اور قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو فتح القدیر کے مصنف ہدایہ کی زبردست شرح ہے بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے زبردست فقی اصولی محدث ہیں ان کا یہ مسلک ہے کہ مدین پاک کی زیاری س... مدین پاک کی حاضری اور مدین پاک میں پہنچنا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطحر کی زیارت کی نیت سے ہو قبر اطحر کی زیارت تاکہ اس حدیث کے اوپر پورے طریقے سے عمل ہو جائے اور اس نیت سے مدینے پاک کا سفر کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیادہ احترام بھی ہے زیادہ تعظیم بھی ہے لہذا مدینے پاک جب ہم روانہ ہو رہے ہوں تو کیا نیت کرنا چاہیے کس نیت سے ہمارا یہ سفر ہو تو شیخ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے قطب عالم حضرت گنگوہی مولانا نرشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ مدینے پاک صرف نب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت سے سفر کیا جائے اگرچہ اس بارے میں علماء کے دوسرے اقوال بھی ہیں شد الرحال والی ایک حدیث ہے خیر وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پہلا اگر کسی کا سفر ہو تو ہمارے ان بزرگوں کا مسلق اور تحقیق یہی ہے کہ صرف قبر اتھر کی زیارت سے سفر کیا جائے تو انشاءاللہ اس حدیث کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور یہ تمام برکتیں اس کو حاصل ہوں گی تو مدینے پاک کی جب ہماری حاضری کا ارادہ ہو تو اس نیت کے ساتھ ہم اپنے سفر کو شروع کریں اور جتنا ہو سکے خالص نیت رکھیں خالص نیت صرف اللہ کی رضا مندی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری اور آپ کے در مبارک کے اوپر حاضر ہو کر صلاح و سلام پیش کرنا باقی دنیا کا کوئی مقصد کوئی اور اور کوئی غرض نہ ہو اسی طرح توبہ استغفار کرے انشاءاللہ شاء آئندہ آئے گا علامہ ابن الحاج مکی کے حوالے سے ایک بات آئے گی بڑی اچھے کام کی بات آئے گی انشاءاللہ تو یہیں سے اپنے دل کی صفائی شروع کرے جتنی دل کی صفائی کے ساتھ وہاں کی حاضری ہوگی دل کو دنیا کی محبتوں سے قدورتوں سے حسد کینہ بغ تک تکبرائی بڑائی غرور ان تمام اخلاق رضیلہ سے دل کو جتنا پاک اور صاف کر کے وہاں کی حاضری ہوگی انشاءاللہ وہاں کا عکس اس کے قلب کے اوپر پڑے گا اور وہاں کی برکتیں اس کے دل کو حاصل ہوں گی اور اگر دل کو ناپاک رکھتے ہوئے وہاں پہنچ گئے دل کے اندر یہ تمام نجاستیں اور غلاظتیں موجود ہیں محبت دنیا موجود ہے دل دوسروں کی طرف مائل ہے اور پھر اس دل کی حالت کے ساتھ وہاں حاضری ہوگی تو پھر وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی جو دل کی صفائی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے لہذا جیسے ہمارا مدینہ پاک کا سفر شروع ہو اول یہ نیت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں توبہ استغفار کریں اور اس سفر کے اندر علماء نے لکھا ہے دو تین باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے خاص طور پر ایک تو یہ کہ فرائض کا پورا پورا اہتمام ہو یہ نہ ہو کہ ہم کوچ میں بیٹھے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے تو نماز قضا کر رہا ہے کوچ والوں سے بات کر کے الحمدللہ سب اہل ایمان ہے اچھے انداز سے ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو ضرور موقع دیں گے تو اپنی نمازوں کا پورا پورا اہتمام ہو اور اسی طرح سنتوں کا جتنا بھی اہتمام ہو سکے اس سفر کے اندر چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر عمل کیا جائے نمازوں کی سنتیں ہیں اور اسی طرح سفر کی سنتیں ہیں گاڑی اور کار میں بیٹھنے کی سنتیں ہیں غرض کہ جتنی بھی سنتیں ہیں جس قدر سنتوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ اللہ سنتوں کے اہتمام کی برکت سے یہ حاضری مقبول ہوگی اور اس سفر کے اندر کثرت سے درود باگ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بھی وقت نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر مل جائے بس درود پاک کا اہتمام ہو جتنا ہو سکے شوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ درود یہیں سے شروع کر دیں مکہ مکرمہ سے اگر سفر ہو رہا ہے تو وہاں سے شروع کر دیں اور اگر یہیں سے ہمارا ارادہ پہلے مدینہ پاک جانے کا ہے تو یہاں سے شروع کر دیں جس طرح کہ احرام کے بعد تلبیہ کی کثرت ہے احرام کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے حضور پاک صلی اللہ تع ع وسلم کے قبر اطحر زیارت کے نیت سے جب چلیں گے تو یہاں درود پاک کا اہتمام کرنا ہے جتنا ہو سکے درود پاک کے پڑھنے میں اپنے وقتوں کو گزاریں اور اپنے دل کے اندر جتنا بھی شوق پیدا کر سکتا ہو اپنے بہت قریب کا دوست ہو بہت قریب کا رشتہ دار ماں باپ جن سے انتہائی درجہ محبت ہے اپنی بیوی ہسبین اس سے محبت ہے تو انسان ایک زمانے کے بعد اگر ملاقات کے لیے جا رہا ہو تو دل کے اندر کیسی محبت پیدا ہوتی ہے اور دل کے اندر کیسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کب میں وہاں پہنچوں اور زیارت نصیب ہو جائے اسی طریقے سے اس سے کہیں درجے زیادہ اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زیارت کا شوق پیدا کرے شوق پیدا کرنے کے لیے نعتِ اشعار اگر سنتا ہو نعتِ اشعار اگر پڑھتا ہو اور اس سے شوق پیدا ہوتا ہو تو وہ بھی پڑھ لے چنانچہ علماء نے باقاعدہ نعتِ اشعار بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس لیے کہ نعتِ اشعار کے پڑھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دریا جوش مارتا ہے اور دل کے اندر شوق لکھا پیدا ہوتا ہے مدین پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہاں حاضری کی تمنا ہوتی ہے مطلب یہ کہ جس انداز سے بھی اپنے اندر شوق پیدا کر سکتا ہو جس طریقے سے بھی شوق پیدا کر سکتا ہو شوق زیادہ سے زیادہ پیدا کرے اور اسی شوق کے ساتھ وہاں آگے بڑھنا شروع کرے اور جیسے جیسے مدینہ قریب مدین پاک قریب آتا جائے اپنے اس دورِ پاک کے اہتمام کو بھی بڑھاتا رہے شوق کو بھی بڑھاتا رہے اور دل کے اندر تمنا کو بھی بڑھاتا رہے بزرگوں کا تو طریقہ یہ رہتا تھا کہ مدین پاک جب قریب آتا تھا اور بیر عالی کے پاس سے جب مدینہ پاک کے باغ اور وہاں کے کھجوروں کے درخت نظر آنا شروع ہو جاتے تھے تو بے ہو جاتے تھے اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے حضرت نانوز رحمۃ اللہ علی کے بارے میں لکھا ہے کہ بالکل بے قابو ہو گئے قافلہ اس زمانے میں اونٹوں کا ہوتا تھا بے قابو ہو گئے اونٹ سے نیچے آ گئے اور چلنا شروع کیا شوق اور بے تابی کے عالم کے اندر حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر کچھ زخم بھی پیدا ہو گئے لیکن وہ تو عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے ان کی نظر کہاں اس طرف تھی تو اس رشق و محبت کے ساتھ سفر ہوتا تھا آج ہمارے لیے ذرا مشکل ہے کاروں کے اندر سفر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم قریب ہوتے چلے جائیں کم از کم اس کی نقل تو پیدا کر لیں اور اپنے دل کے اندر جتنا بھی ہو سکے شوق پیدا کر لیں تو جب مدینے پاک کے معطر باغ اور کھجوریں نظر آنے لگیں تو اور شوق پیدا کرے اور آگے بڑھیں گے تو گنبد خزرہ نظر آئے گا اور گنبد خزرہ نظر آئے تو پھر تو اللہ کو ہماری حالت ہی بدل جانی چاہیے ہمارے دل کی کیفیت یہ بدل جانی چاہیے کہ اس گنبد خبرہ میں وہ ذات اقدس تشریف فرما ہے جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے تمام امبیاؤں کے سردار ہے تمام امبیاؤں کے امام ہیں تمام فرشتوں سے افضل ہے اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا درجہ ہے تو اس ذات اقدس کا ہے جن کو ہم حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف و کرمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ تصور دل کے اندر ہو کہ میں اس جگہ پر اللہ پاک نے مجھے پہنچا دیا ہے کہ جو ذات اقدس اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے اور ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی مخلوق نہیں ہے سب سے محبوب سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ وہ ذات ہے کہ جن کی زیارت ہے الحمد آج اللہ نے مجھے موقع نات فرمایا ہے تو غمبر پر جب نظر پڑے اور قبل خزرہ کے اوپر تو انسان کی دل کی کیفیت بدل جائے اور انشاءاللہ بدل ہی جائے گی اللہ پاک وہاں کی اس حاضری کو اسی ذوق اور شوق کے ساتھ نصیب فرمائے اور وہاں کی حاضری کی برکتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ پھر آئندہ ہوگا اللہ پاک اپنا اپنا تعلق میں نصیف فرمائے اپنی محبت بھی نصیف فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کامیرہ بھی نصیف فرمائے تعلق اور اتباع سنت نصیف فرمائے سبحان اللہ صُبح اللہ عرص اللہ, الہ اللہ انتنا صفرک و علیک سُبحان ربک رب الزۃ الم سفون وسلم وسلم الحمد اللہ رب العالمین